صاحب آپ کی نظموں سے پہلے کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتی تھی فرمائیے میری مراد آ, جدید شاعری میں جو موجودہ رجحان ہے اس کے بارے میں اچھی یا بری آپ کی کیا رائے ہے آ, میری مراد روایت کی بے مصرف بندش سے آزادی ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب سے جدید طریقۂ اظہار شروع ہوا اس کی سنگ اس کا سنگ بنیاد ہی بندش سے بے مصرف بندش سے آپ کر رہی ہیں اس سے آزادی تھا اور ورنہ یوں تو حالی اور آزاد اور اقبال بھی نئے خیالات لے کر آئے تھے اور ہر شاعر کو نئے خیالات لے کر ہونا ہی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر کوئی شاعر شاعر نہیں ہوتا لیکن آزاد نے کچھ تجربات کیے کچھ مولوی اسماعیل میرٹھی نے کیے کچھ عبدالحلیم شرر نے کیے کہ جس سے انہوں نے شاید انگریزی سے متأثر ہو کر کچھ بینک ورس لکھی لیکن فری ورس हुँ. یا نظم آزاد کا تصور غالباً بعد میں پیدا ہوا ایک حد تک عظمت اللہ خان ارحوم ان کی شاعری میں آزاد نظم کا تصور ملتا ہے نابجاتی حیدرآباد کے شاعر تھے دکن کے اور پھر اس کے بعد امیرا جی پیر آسمان تصدق حسین خالد کچھ اور لوگوں نے بھی اکت اکا تجوائے کیے اور کوشش سب کی یہی تھی کہ نہ صرف فوراً کی بندشوں سے آزاد ہوں بلکہ مضمون کے اظہار میں بھی ان ذرائع سے مدد نہ لیں جن سے پرانے شاعر لیتے تھے جی اچھا مزید اگر وضاحت چاہوں گی تو یہ کہ ارکان قافیہ اور ادیب کے ساتھ ساتھ اوزان جسے ہم کہتے ہیں اس سے اس بندش سے آزادی لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاعری میں ایک ردم ہوتا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ شاعری کا اپنا ایک ردم ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کا خیال اب ہمارے ہاں رسمن تو ردم کی تخلیق اس علم عروج نے کی جو ہم نے عربوں سے ایران کے راستے ورثے میں پایا وہی اب تک اردو شاعری کی بنیاد رہا اسی بنیاد پر یہ ساری عمارت کھڑی کی گئی اور حتیٰ کہ اس سے نہ طرح غزل کو بلکہ مصنوعی لکھنے والے ربائی کہنے والے کوئی صنف سخن استعمال کرنے والا شاعر اس سے نہیں بچ سکا اور اگر کوئی بچنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کی نظم کو نثر مرثہ یا نثر مسجہ کہہ کے ٹل دیتے تھے لیکن ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے سے پہلے ہی یورپ میں امریکہ میں ایسی بے شمار نظمیں لکھی جا رہی تھیں جن میں کوئی خافیہ ادیف کا تو جھگڑا تھا ہی نہیں لیکن وزن بھی نہیں ہوتا تھا البتہ جیسے آپ نے کہا کہ شاعر الفاظ کی بندش اس طرح کرتا تھا کہ پڑھنے والے کو ایک پیٹرن کا یا ایک رتم کا یا تناسب یا کا آوازوں کی تناسب کا احساس اس کے دل میں باقی رہے اگر وقت ہو تو میں ایک مثال دوں میری ایک نظم ہے بےقرار رات کے سناٹے میں وہ چھپ گئی کہی تھی کہیں اور مرزا یگانہ آپ جانتی ہیں بہت بڑے غزل گوشت شاعر تھے کسی زمانے میں وہ انہیں سخت قد تھی بدید شاعری سے کسی نے ان سے کہا کہ صاحب آپ بدیت شاعری آپ نے کبھی پڑھی ہے تو انہوں میں بڑا آدمی کہاں پڑھوں گا مگر لیکن راشد صاحب کی نظمیں تو آپ ضرور سن لیجئے یہ موجود ہے اچھا بھائی سن لیتا ہوں بڑی بد دلی سے کہا تو میں نے یہ نظم بے کرارات کے سناٹے میں سنائی تو کہنے لگے سن کر بھائی اس میں کافیا نہیں تھا مرکز جی نہیں تھا کیونکہ ایک دفعہ پھر پڑھو اب تو کچھ سمجھ میں بھی آنے لگی کچھ مزہ بھی ایک دفعہ دفعہ جب میں نے پاگلگیر ہو گئے آج یہ حل ہو گیا کہ یہ درست نہیں تو مطلب یہ تو بات تھی وہ لفظی بندش یا لفظی وزن کی جو میں سمجھتی ہوں پتا نہیں کیوں ضروری ہوتا ہے شاعری के लिए हुआ करता था جیسے میں مثال دینا چاہ رہی ہوں لیکن میرے پاس خود لفظ نہیں جیسے کہ پینٹنگ میں ہم کسی تصویر کو دیکھتے ہیں اور رنگوں سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں ردم ہے ایک ایک نامعلوم اور نا محسوس سا ردم جو کسی کریشن یا خیال کا ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کیا وہی وہ کافی نہیں ہوتا شاعری میں اس تراکیب اور لفظی ردم کے ہونا چاہیے اور مصوری کی مثال آپ کو بڑی خوبصورت دی تو ہم آپ نے مصوری میں بھی دیکھا کہ ہمارے زمانے میں کتنا انقلاب آیا ہے हुँ. وہ جو ایک نپات لگا بندہ ردم پہلے ہوا کرتا تھا وہ لوگوں نے اٹھا کے رکھ دیا آج کل کے مصوروں نے اٹھا کے رکھ دیا हुँ. وہ نہیں ہے وہ نیا ردم اپنا اختراع کرتے ہیں اور اس میں اس کے ذریعے سے فرد کی ذات کا اظہار کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں بھی چاہے اس کی زبان نثر ہو اس کا لہجہ نثر کا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں اس حد تک الفاظ کا تناسب ہونا چاہیے کہ وہ کانوں پر بار نہ ہو وہ بار سمات نہ ہو یعنی اس میں ایک قدرتی موسیقیت یا شیرینی رہنی چاہیے اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ پڑھنے والے کو جو شاعری سے فرحت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی اچھا اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال ہوبرا کہ ہمارے فنون پر جو اس طرح کے اثرات ہیں تو کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اثرات کی وجہ سے لوازمات یورپین ادب یا شاعری پڑھنے کے بعد ان کو یہ حوصلہ ہوا کہ وہ بھی اپنے ہاں تجربہ کریں لیکن یورپ میں ظاہر ہے کہ ان اثرات کا تعلق اس بدلتے ہوئے معاشرے کے ساتھ ضرور ہوگا جس میں ٹیکنالوجی ایجادات نئے نئے اور اور پہ ایک تو یہی بات ہے کہ جب اس قسم کا دور ہو جس میں کام کی فرات ہو جیسے کہ مشینی دور میں اور مادی دور میں ہوتی ہے یا ہے تو اس وقت پھر آدمی نگاری کرے اس میں کافی ہی کے ذریعے داد لینے کی بھی کوشش کرے موجودہ شاعر تو داد لینے کی بھی خواہش کمی رکھتا ہے وہ تو صرف اپنا اظہار چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کہ تک پہنچ جائے اور کسی ذہن کو یہ لطافت بخش سکے تو سب نہ بخش سکے تو اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تو یہ اس دور کی یقیناً یہ پیداوار ہے یہ ساری چیزیں اور ادب کب اپنے دور کی پیداوار نہیں ہوتا شائر کیوں چاہتا ہے شاعر اظہار اس لیے چاہتا ہے کہ جیسے عام آدمی بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسان بھی ایک مزدور بھی جب دوسرے مزد... کسانوں یا مزدوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اپنے ہی طرز کی کہانیاں سناتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے تجربات ہوتے ہیں ان میں بعض دفعے کوئی ٹویسٹ بھی نہیں ہوتا کوئی اس میں کوئی پہلو حس کا یا مزاح کا بھی نہیں ہوتا لیکن وہ بول تو ضرور چلے جاتے ہیں اور ان سے ان کو ایک ایسا ریلیف پہنچتا ہے ایک ایسی آسائش وہ اندر محسوس کرتے ہیں کہ وہ دوسرے دن بہتر کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہر شاعر اور ادیب کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے جس کامیل میں کہ وہ کیا چیزیں اسے کیا نام دینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خالی کرنا چاہتا ہے تاکہ پھر بھر سکے اچھا یہ میں یہ سمجھتی تھی کیا یہ میرا خیال صحیح ہے کہ بنیادی طور پر شاعر یہ آدمی اذیت اور لذت دونوں میں شرکت چاہتا ہے جی بالکل صحیح ہے جب وہ خالی کرنا چاہتا ہے کیوں کرنا چاہتا ہے اگر وہ نہ کرے تو اس کا ایک اذیت کا بھی احساس ہوتا چلا جاتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ اذیت حاصل کرنے کے لیے شعر نہیں کہتا بلکہ اذیت سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے کرتا وہ اذیت جو اس کے روح اور اس کے زین کے بھر جانے سے پیدا ہو جاتی ہے ایسی چیز سے کے ساتھ بھر جانے سے جس کا اس جو اندر اس کے جذب نہیں ہو سکتی اس کے جسم کا حصہ نہیں بن سکتی اس کی جو ذہنی ضروریات ہیں انہیں پورا نہیں کر سکتی جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہے کہ جو آپ ایسی چیز کھا جائیں جو آپ کے جسم کا جز نہ بن سکے وہ خارج ہو جاتی ہے وہ کے جی. جسم نہیں اچھا جی. ایک اور سوال ہے کہ نقادوں کا خیال یہ ہے کہ آج کی شاعری میں عورت صرف جنسی خواہش کی تسکین کا ذریعہ ہے کیا آ... یہ آپ کو کافی کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا جہاں بھی کیا تو میں یہ کہہ دینا کہ جنسی تسکین کا ذریعہ ہے وہ تو بہرحال مرد بھی عورت کے لیے جنسی تسکین کا ذریعہ ہے اور عورت مرد کے لیے ہے وہ تو برابر کی بات ہے بر... وہ اس کا اظہار ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہمارے جذبات سے ہے ہمارے بنیادی خواہشات سے ہے ہمارے محسوسات سے ہے وہ تو ہے ہی لیکن میں سمجھتا ہوں میری شاعری میں بعض نظموں میں عورت ایک رفیق امکار کی حیثیت سے بھی آئی ہے اور اگر بیوی بی بھی ہے تو یہ نہ صحیح کہ میں نے اٹھا کے اسے بہت بڑے ممبر پہ چڑھا دیا لیکن اس کو برابر یوں جانا ہے کہ میں اسے گفتگو کرتا ہوں میں اسے راز کی باتیں کہتا ہوں وہ راز کی باتیں نہیں جو غزل گو کہتا تھا وہ تھا غزل کی تعریف کی جاتی تھی عورتوں سے باتیں کر رہا حالانکہ وہ کرتے نہیں تھے عورتوں سے بات ہم تو واقعی ہمارے جو نئے شاعر ہیں عورتوں سے باتیں کرتے ہیں اور بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اب جانتے ہیں کہ عورت صرف چشم و لب و گوش ہی نہیں ہے بلکہ رہی ہے جو آج کل کے مردوں میں یہ سوال میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے آپ سے کیا جائے ان علامات اور سمبل کے استعمال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مطلب جو ہمارے آج کے عہد سے مطابقت نہیں رکھتے جیسے کہ وہ تلمی یا تہذیبی اصطلاحی برتی جاتی تھی جن کا تعلق ماضی سے تو ہوتا تھا اور حال سے نہیں یہ کوئی ایسا سوال مشکل نہیں ہے شاعر کی شاعر کی دنیا میں تو وہ ماضی مستقبل حال وغیرہ یوں نہیں ہیں جیسے ہم اپنی زندگی میں گھڑیوں سے ناپتے ہیں یا کیلنڈر سے ناپتے ہیں وہ اس کا تخیل تو ماضی کو بھی عبور کر جاتا ہے مستقبل کو بھی عبور کر جاتا ہے حال کے بھی دونوں قراروں کی وہ خبر لاتا ہے تو شاعر پہ یہ پابندی کرنا کہ اب چونکہ وہ اس زمانے انیس سو چوہتر میں تہتر میں رہتا ہے اب چوہتر آنے والا ہے تو اس کو اٹھارہویں صدی کا کوئی واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے یا اس سے پہلے تاریخ سے اپنی لاعلم کا اظہار کرنا چاہیے یہ توقع رکھنا تو ناجائز ہے اور بیکار بھی Uh, شاعر کے ذہن میں تو زمان و مکان کا وہ تصور ہی نہیں جو ہم اپنی دنیا میں جسے لیے پھرتے ہیں اور اسی لیے شاعر شعر بھی کہتا ہے وہ ہماری چار دیواری سے زمانے کی چار دیواری سے اور ہمارے مکان کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی قوت رکھتا ہے اور اس میں وہ ہر چیز پہ حاوی ہو سکتا ہے وہ کہیں یوسف ذوالخا کا بھی ذکر کر سکتا ہے کہیں نپولین کا بھی کر سکتا ہے وہ کسی ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی چھوٹے سے جزیرے میں آج سے دو ہزار سال, سال پہلے ہوا یعنی کوئی وہاں کو غار تھا جس میں کوئی رہتا تھا وہ ایسی چیز کی طرف اشارہ کر سکتا ہے بلکہ ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جو وجود ہی نہیں رکھتی جن کا हمارے, हمارے مادی, بھی کوئی یا مستقبل مطلب جی. ایسی چیزوں کا بھی اشارہ کرنا چاہیے کہ شاعر کو جو وجود رکھتی ہوں بالکل وہ یا بھی, بھی سمبلس جو ہماری روز زندگی میں جیسا کہ ہمارے وہاں استعمال ہوتا تھا براہیم اور نمرود اور زولیخا اور یوسف اور سلیمان وغیرہ تو اگر یعنی سمبل یا علامت کے طور پر کیا ہمیں انسپائر نہیں کرتی وہ چیزیں اس ٹیکنالوجیکل عہد میں جیسے آپ کو گنے پھیلنے کی مشین نظر آتی ہے تو آپ کسی کیفیت میں گزر رہے ہو وہاں سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یا موٹر یا مطلب صحت کی جتنی بھی چیزیں مجھے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ شاعروں کو ایک دن بیٹھ کے عہد کر لینا چاہیے کہ آپ کے بعد ہم صرف آج کی چیزوں کا ذکر کریں گے مشینوں کا ذکر کریں گے یہ نہیں شاعری یا اسی طرح بریچ بات ہے جیسے کوئی شاعر یہ طے کر لے کہ میں صرف پرانی ہی باتوں کا یا مردہ اشخاص کا ذکر کروں یہ تو کچھ سوال ہی نہیں ہے اس کو اپنے افکار اور خیالات کے اظہار کے لیے یا ان کو یوں کہیے کہ السٹریٹ کرنے کے لیے اگر کوئی طلبی پرانے زمانے سے ملے تو اس کو بھی لے لینا چاہیے اگر نئے زمانے سے ملے تو اسے بھی لے لینا چاہیے اصل مقصد تو یہ ہے کہ کون سی چیز اس کے اظہار کو تقویت پہنچاتی ہے اگر کوئی چیز تقویت نہیں پہنچاتی تو وہ چاہے پرانی ہو نئی ہو بیکار ہے لیکن ہمیں روزمرہ زندگی میں جو نظر آنے والی چیزیں ہمیں آتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کسی اور زبان میں یا کسی اور تہذیب میں پنگٹ کا کوئی تصور نہیں ایسے بھی شاعر ہیں جو ہجرا نشین ہوتے ہیں وہ ہجرے میں بیٹھ کے لکھتے ہیں وہ کہاں سے پنگٹ پنگٹ بھی کیسے دیکھیں وہ آس پاس کی چیزیں جو آج کل آپ کے پاس ہے اس کو دیکھیں وہ لکھتے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بھی خدا نے دماغ دیا ہے جی ان کے وہ مشاہدات نہ صحیح جواب کے ہیں جی لیکن وہ اپنے اندر ہی شاید سینچ لیتے ہوں اندر جی ہی, ہی سے وہ یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں اور ایسی بھی ایسی چیزیں بھی لکھی گئی ہیں کہ اس آدمی نے کبھی وہ دیکھی ہی نہیں لیکن اس کا تصور اتنا صحیح ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ حیرت ہوتی ہے ایسی کئی کتابیں موجود ہیں اچھا بہت بہت شکریہ راشد صاحب اور اب میں آپ سے مطلب گزارش کروں گی کہ آپ اپنی نظر آپ نے اس نظم کی خواہش کی تھی زندگی سے ڈرتے ہو تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی خاطر آپ کے سننے والوں کی خاطر میرا گلا ٹھیک نہیں ہے شاید میں ٹھیک نہ پڑھ سکوں تاہم کوشش کرو زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو آدمی تو ہم بھی ہیں آدمی سبا بھی ہے آدمی بیاں بھی ہے ہاں اس سے تم نہیں ڈرتے حرف اور مانی کے رشتہ وابستہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ اس سے تم نہیں ڈرتے ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو اس گھڑی کی آمد کی آگ ہی سے ڈاکتے ہو پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے, ریا کے پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی یہ شب زباں بندی ہے رہ خدا بندی تم اگر یہ کیا جانو لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر نور کی صبح بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذا بن کر روشنی سے ڈرتے ہو روشنی تو تم بھی ہو روشنی تو ہم بھی ہیں روشنی سے ڈرتے ہو شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر رات کا لبادا بھی چاک ہو گیا آخر خاک ہو گیا آخر اجتحا میں انسان سے فرد کی نوا آئی ذات کی صدا آئی راہ شوق میں جیسے رہ رو کا خو لپکے ایک دیا جنو لب کے आदमी छलक उठे, आदमी हसे देखो शहर फिर बसे देखो तुम अभी से डरते हो हाँ अभी तो तुम भी हो हाँ भी तो हम भी है तुम अभी से डरते हो